السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہادر بچوں آج ہم آپ کے لیے ایک سچی کہانی لائے ہیں اس کہانی کا عنوان ہے قادسیہ کا شہ سوار شہ سوار اسے کہتے ہیں جو گھوڑے کی بہت اچھی سواری کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران کے آگ پوجنے والے لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں جن میں ایک لڑائی کے سوا سب لڑائیوں میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ان میں سب سے بڑی لڑائی قادسیہ کی لڑائی تھی جو چودہ ہجری میں ہوئی تھی اس میں ایرانیوں کے بادشاہ نے دو لاکھ سپاہی اور تین سو جنگی ہاتھی مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑے کیے دوسری طرف مسلمانوں کی کل تعداد صرف تیس اور چالیس ہزار کے درمیان تھی ایرانیوں کا سپاہ سالار ایک مشہور ایرانی جنرل رستم تھا اور مسلمانوں کے سپاہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت سعد اپنی فوج کے ساتھ قادسیہ کی طرف بڑھ رہے تھے مسلمانوں کے ایک مشہور بہادر ابی مہ ثقفی ایک جزیرے میں قید تھے بدقسمتی سے چند دن پہلے ان سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی تھی حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس غلطی کی سزا میں حضرت ابو محجن کو اس جزیرے میں قید کر دیا حضرت ابو محجن اعلیٰ درجے کے شہ سوار تھے اور نیزہ تلوار اور تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے جب انہوں نے سنا کہ مسلمان ایرانیوں سے لڑنے کے لیے قادسیہ پہنچ گئے ہیں تو ان کو بڑا جوش آیا اور وہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ کر اسلامی فوج میں آ شامل ہوئے تاکہ اللہ کی راہ میں لڑ سکے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا ذرا سی باتوں کی خبر مل جاتی تھی انہیں جب پتہ چلا کہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خانے سے بھاگ کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے ہیں تو انہوں نے سپا سلا حضرت سعت کو حکم بھیجا کہ ابو محجن کو پکڑ کر قید کر دیا جائے حضرت سات کو حضرت عمر کا حکم ملا تو انہوں نے حضرت ابو محجن کو گرفتار کر کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور جس جگہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے قریب ایک پرانے محل میں انہیں قید کر دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود لڑائی میں شریک نہ ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی ٹانگوں میں پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور ان کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہ تھا لڑائی شروع ہوئی تو وہ میدان جنگ کے قریب ایک پرانی عمارت کی چھت پر بیٹھ کر لڑائی دیکھنے لگے حضرت ابو محجن نے قید خانے میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ہنہناٹ سنی تو ان کا خون خون کھول اٹھا یہی چاہتے تھے کہ پر لگ جائیں اور اڑ کر لڑائی کے میدان میں جا پہنچیں لیکن مجبور تھے پاؤں کی بیڑیوں اور قید خانے کی دیواروں نے ان کا راستہ روک رکھا تھا گھسٹتے گھسٹتے قید خانے کی کھڑکی کے پاس گئے اور پکار کا صاحب جے اللہ کے کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دیں انکار کر دیا وہ مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے لڑائی کا پہلا دن تو جوں توں کر کے گزر گیا دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو ایرانیوں نے مسلمانوں پر اس غزب کا حملہ کیا کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ قید خانے کی کھڑکی سے مسلمانوں کو مشکل میں دیکھا تو ان کی عجیب حالت ہوئی بار بار اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹتے تھے اور ہاتھ ملتے تھے کسی طرح آواز دے کر انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلما کو کھڑکی کے قریب بلایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ ان سے درخواست کی کہ بہن خدا کے لیے میری بیڑیاں کھول دو اور ایک گھوڑا ہتھیاروں سمیت مجھے دے دو پھر دیکھو میں دشمنوں کے مقابلے میں کیا کرتا ہوں اگر زندہ رہا تو خدا کی قسم خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا سلما نے حضرت سات کے ڈر سے حضرت ابو مہجن کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس پر وہ سخت مایوسی کی حالت میں اپنی کوٹھڑی میں گئے اور بڑے دردناک شعر پڑنے لگے جن کا مطلب یہ ہے اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے لے کر لڑ ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی میرے بہت سے بھائی اور دوست ہیں لیکن کسی کو میرا خیال نہیں میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور میں اسے نہیں توڑوں گا اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا سلمان نے یہ شعر سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے اپنے دل میں کہا ایسے بہادر کو اس موقع پر قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اسی وقت اپنی ملازمہ کو ساتھ لے کر قید خانے میں گئی اور حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں کھول دیں پھر انہیں قید خانے سے استبل میں لائی اور ایک اعلی نسل کا عربی گھوڑا اور ہتھیار ان کے سپرد کر کے کہا جاؤ خدا کے حوالے مجھے یقین ہے تم اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرو گے گھوڑا اور ہتھیار پا کر حضرت ابو محجن کو جیسے سارے جہان کی دولت مل گئی مو سر پر کپڑا لپیٹا گھوڑے پر سوار ہوئے اسے ایڑ لگائی اور نیزہ ہاتھ میں ہلاتے اس شان سے ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے جدھر کا رخ کرتے ایرانیوں کی صفحیں تباہ ہو جاتی تھیں مسلمانوں کے وہ دستے جو ایرانیوں کے زبردست حملے کی وجہ سے سخت مصیبت میں تھے وہ تو سمجھے کہ اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے ابو محجن کبھی ایرانیوں کے دائیں بازو پر جا پڑتے تھے کبھی بائیں بازو میں گھس کر تباہی مچا دیتے تھے اس طرح انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا حضرت سعد ادبی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے لڑائی کا حال دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت ابو محجن کو اس طرح لڑتے دیکھا تو بےختار اش عش, عش کرنے لگے ابو محجن نے منہ سر پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کو پہچان نہ سکے لیکن دل میں کہہ رہے تھے اس شان سے تو ابو محجن ہی لڑا کرتا تھا اگر وہ قید میں نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ ابو محجن ہی ہے معلوم نہیں اللہ کا یہ شیر کون ہے شاید اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیا ہے حضرت سعد کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے حضرت ابو محجن کے ساتھ مل کر اپنے سامنے کے ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اگر تھوڑی دیر لڑائی اور جاری رہتی تو ایرانیوں کی پچھلی صفیں بھی تباہ ہو جاتی لیکن اب شام ہو چکی تھی اس لیے ایرانی اور مسلمان دونوں اپنے اپنے خیموں کی طرف پلٹ گئے حضرت ابو محجن لڑائی ختم ہوتے ہی قید خانے کی طرف واپس آئے گھوڑا استبل میں باندھ دیا اور قید خانے میں جا کر خود ہی پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ چھت سے نیچے اترے تو سلمان نے ان سے پوچھا لڑائی کی کیا خبریں ہیں حضرت سعد نے فرمایا ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہ سوار کو میدان میں بھیج دیا اس نے دشمنوں کا منہ پھیر دیا اگر میں نے ابو محجن کو قید میں نہ ڈالا ہوتا تو یہی سمجھتا کہ ابو محجن ہے کیونکہ اس کے لڑنے کا طریقہ اسی کے طریقے جیسا تھا سلمان نے کہا اے امیر وہ ابو محجن ہی تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت سلمان نے ان کو سارا واقعہ شروع سے آخیر تک سنا دیا اس کو سن کر حضرت ساتھ پر بہت اثر ہوا وہ رونے لگے پھر فرمایا جو شخص مسلمانوں پر اس طرح قربان ہوتا ہو خدا کی قسم میں اس کو قید میں نہیں رکھ سکتا یہ کہہ کر اسی وقت گئے اور حضرت ابو محجن کو رہا کر کے سینے سے لگا لیا حضرت ابو محجن بھی سچے مسلمان تھے رہا ہو کر انہوں نے حضرت سعد سے کہا اے امیر شراب پیتے وقت میں سزا سے نہ ڈرا لیکن اب اللہ کے خوف سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا افسوس کہ اسلام کے یہ بہادر شہ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد آذربائی جان میں وفات پا گئے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے رہنے والے تھے اور قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے نو ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا وہ طائف کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے اور اس طریقے سے لڑا کرتے تھے کہ ہزاروں سواروں میں پہچانے جاتے تھے وہ قادسیہ کی لڑائی کے علاوہ کئی دوسری لڑائیوں میں بھی اسی طرح جان توڑ کر لڑے کہ لوگ آج تک ان کی بہادری کی مثال دیتے ہیں